اور جو اس دن انہیں پیٹ دے گا مگر لڑائی کا ہنر کرنی ان جماعت میں جامل کو تو وہ اللہ کے غضب میں پلٹا اور اس کا ٹیکانا دوزخ ہے اور کیا بری جگہ ہے پلٹنی کی